بسم الله محمد هو المستعين هو المستغفر نور الله ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي لقد الله سبحانه وتعالى واعوذ بالله من الشيطان الرجيم الحمد لله حي وقيوم بسم الله الرحمن الرحيم فليحذر الذي يغالبون عن امره ان مصيبهم قسمه ان مصيبه فتنه شریف گزشتہ جمعہ کے مدعے میں چیز یہ لیے سارا کا گرائیت ہوگا تیرا گھر تیرے لیے کافی ہو اور دوسری چیز لوگ کے آدھار پتی رہتے کر اور اپنے گناہوں پر رو اپنے گھر کی چار دیواریں کافی سمجھو اور اپنے گناہوں پر روکو کیونکہ ایک عمر انسان گزار دیتا ہے گناہوں میں جو گناوں کے دردر میں اور بہرمانی مدامت اور ان پر رونا یہ ضروری ہے تاکہ اللہ پر گناہوں کے معاملے کو صاف کر دے کیونکہ جب علیہ السلام کا ربانی تو یہ دو چیزیں آپ نے ساتھ سنائی گھر کی چار دیواریں کو کافی سمجھنا گناہوں پر رونا اور تیسری چیز گاؤں کا انسان ہے کہ اپنی زبان کو بند رکھنا اور اپنے کنٹرول میں رکھنا ہمار مہندی سی نے اس حدیث کو فطر کے دور پر معاعر کیا ہے ہے ہمارا بنیادی ماحول یہی ہے کہ فتنوں سے الگ تھلگ رہنا جس کے لیے کچھ وقت کے لیے گھر کی چار دیواری میں محسور ہونا پڑے یہ ضروری ہے بڑوت ہو جانا یہ انسان کے دین کو برباد کر دیتا ہے اس لیے جب فطروں کی گلوار ہو اور خاص طور پہ ایسے فتنے ان کی زد میں انسان کا دین ہو تو ان باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے نسبر عائن کا تعین کرنا ضروری ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہجرت کا واقعہ اسی نقطے کی نشاندہی کرتا ہے آپ نے تیرہ سال مکہ میں گزارے پہلے مکہ کا عناد بڑھتا گیا وہ اسلام کے دنات سازشی کرتے تھے اور صحابہ کرام کو عیزائی پہنچاتے تھے کا پروگرام بنایا اللہ کے عمر سے تو یہ بھی فتنوں سے صحابہ کرام کو بچانے کی ایک سوید تھی اللہ ربر عزت نے پرانے پاک میں ایک وادیہ بیان کیا ہے صحاب گہم کا وادیا بہت سے منہ جی نگات ہیں اور ہر دور کے لیے اور خاص طور پہ آج کے حالات کے لیے اس قصے کو مشاہر رہ بنانا چاہیے اللہ اور محبت فائب القرم کے واقعے کو ایک عجیب کرار دیا ہے کا قصہ کس دور میں پیش آیا اس کی صراحت صحیح رہا میں نہیں ہے لیکن بہت سے حفظ نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ یہ واقعہ یہ سارے اسلام کی سے قبل کرے اللہ آباد نے فرمایا ہے کہ یہ نام کی کاف والے غار والے کچھ نوجوان تھے اور ان کی نوجوانی کو خاص طور پر ذکر کیا اس میں ایک ترغیب اور تقریب کا پہلو ہے نوجوانوں کے لیے ایک نوجوان کا کردار دین اسلام میں کتنا اہم ہے کہ رب العزت نے خاص طور پہ ان کے اہداف پر روانہ دیا اور ان کی نوجوانی کے دور کا ذکر کیا اسی لیے بے رکم اسلام کی حدیث ہے سب آج اللہ فی اور یوم کا دلو رب العزت سات قسم کے انسانوں کو قیامت کے دن اپنا سایہ فراہم کرنے گا جس دن اللہ کے سایہ کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا ان میں سے ایک شخص بشاب بون، نوجوان ہے نشا کے عبادت رکھتے جو اپنے پروردگار کی عبادت میں پروان کرتا ہے کسی بچپنے سے اور اسی عہدے نوجوانی سے وہ اللہ اب عزت کی عبادت شروع کر دیتا ہے اس کو دین سے محبت ہوتی ہے اللہ کے گھر سے محبت ہوتی ہے دینداروں سے محبت ہوتی ہے اور عمار کی صحبت میں بیٹھنا اس کی زندگی کا حصہ بن جاتا ہے تو یہ ایک لاگ فخر نوجوان ہے اور یہ بات ہی معلوم ہے کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت ہر شخص سے پانچ سوال کرے گا ان میں سے ایک سوال ہر شخص سے یہ بھی ہوگا بند شباب فیما ابلا کہ اپنی جوانی کہاں گزار کے آئے اپنی جوانی کا حساب دو جوانی کے ایک ایک لمحے کا حساب دو یہ کہاں گزارا کس طرح صرف کیا کن مقامات پر گزارا کن حالات میں گزارا تو یہ بھی مصبولیت بڑی شدید ہے ہمارے ہمارے سمجھے آدے شما کہ ایک ایک قاہدے کا حساب لینا ہے تو یہ دوسروں خاص طور پہ نوجوانوں کے لیے اقدامت عمل ہے لمحے فکریاں ہیں کہ وہ اپنے کردار کو پہچانے اور تعلق باللہ کے لیے بڑھاپے کا انتظار نہ کریں بلکہ اس عالم میں کی حاصل بڑی افزل ہے اور بے عمدہ السلام کی حدیث بھی ہے البومی القوی قبی احب کو البو میں جو تعریف کہ ایک طاقتور مومن اللہ رب العزت کو کمزور مومن سے زیادہ پسند ہے اس کے عبادت میں اس کی حضرات میں ایک بہت بڑی لذت کار فرما ہے اور وہ عاجز نہیں ہے بلکہ تبھی ہے اور پوری قوت اور نشاط کے ساتھ اللہ رب العزت کی عبادت کرتا ہے سار القرف نوجوان تھے آم آم کے ربے ہیں ان کا پہلا منج یہ تھا کہ اپنے پروردگار پر ایمان لا چکے تھے ایمان بندہ حالانکہ اس وقت شرک کا دورے دورہ تھا اور وہ اس معاشرے سے بالکل مختلف تھے اور اپنے پروردگار پر ایمان لا چکے تھے چونکہ ان کا ایمان بالکل درست تھا اور صحیح خطوط پر قائد تھا لہٰذا اللہ باد نے فرمایا وزد ناکم خدا ہم نے ان کے ایمان میں ان کی ہدایت میں اور ترقی دے دی اور اضافہ دے دیا اور واقعہ جو شخص ایمان و آمن میں مخلص ہوتا ہے اسے عمل امر عزت کی طرف سے برکتیں حاصل ہوتی ہیں اور اس کے مشن میں اسے کامیابی حاصل ہوتی ہے اس کا تخوا اس کا ایمان اور اس کا تعلق بلنا بڑھتا رہتا ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ایمان میں کمی بیشی کی ہوتی نہ وہ کم ہوتا ہے نہ وہ بڑھتا ہے یہ آیت ان کے اس عقیدے کا رد ہے ایمان بڑھتا ہے طاقت الرحمان سے اور کم ہوتا ہے تاک ال شیطان سے اگر شیطان کے راہ کے ان کو اپناؤ گے تو ایمان میں کمی آتی ہے اور اگر رحمان کے راستے کو اپناؤ گے تو ایمان بڑھتا ہے جیسا کہتا ہے عریصد نے اصحاب الکاہ کو دیکھا ان کے اخلاص کو دیکھا ان کے جذبے کو دیکھا تو اللہ نے ان کے ایمان کو بڑھا دیا اور ہدایت میں ترقی دے دی تو ان کا پہل انہوں نے بھی کیا تھا کہ وہ اللہ پر ایمان لا چکے تھے توحید کو سمجھ چکے تھے اور عقیدہ توحید کو اپنا چکے تھے دوسری بات یہ تھی کہ انہوں نے مستقل اللہ رضت سے دعائیں کرنا شروع کر دی صحاب القب کی دعائیں قرآن نے ذکر کی ہے ربانہ حب لنا ملتا ان کا رحمت کر وہ یہ رشدہ اپنی طرف سے رحمت دار فرما دے اور اس سارے پروگرام میں سارے معاملے میں رہنمائی پر دیں رست و ہدایت کا سامان ہم کو اعتبار فرما دے اس کا معنی یہ ہے کہ اس راستے میں جو سب سے مرکزی چیز ہے ایمان کے برت اور توحید کے برت وہ ابا کے ساتھ تعلق ہے دعائیں کرنا دن رات دعائیں کرنا اور ایک مستقل تعلق اپنے خالد اور مالک سے قائم رکھنا اور دعا بادیا تھا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کی سب سے بہترین اثاث ہے اور دعا اسلحا مومن دعا مومن کا ہتھیار ہے اس نقطے کو بہت کم لوگ پہچان پاتے ہیں حالانکہ تعلق ملنا اور اللہ سے دعائیں کرنا یہ سب سے مضبوط سہارا ہے اسی لیے ایک حدیث میں دعا کو عبادت کہا گیا ہے دعائے دعائے عبادت دعا ہے اور دعا عبادت ہے یہ ان کے منحج کا دوسرا حصہ ہے ایمان باللہ کے بعد بللہ اور دعائیں کرنا تیسری چیز یہ تھی اللہ تعالیٰ برکتر اللہ کروب ان کی فقال رکن اور ربو سماپتی بنا لو نہ ہی ادا ہے نہ بند کھولنا ہی ہم نے اصحاب القحف کے دلوں کو مضبوط کر دیا ان میں قوت اور شجاعت پیدا کر دی طاقت پیدا کر دی جن تمام جب وہ کھڑے ہوئے لوگوں کے سامنے مشرقین کے سامنے وقت کے جو حکام تھے ان کے سامنے جب وہ کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر اپنے خالق اور مالک کی توحید بیان کی توحید کس طرح بیان کی رب نا ربو سماوادی ہمارا رب ہے جو آسمانوں اور زمینوں کا رب ہے وہی رب ہے وہی عبادت کے داعت ہے جو رب ہوتا ہے وہی عبادت کا مستحد ہوتا ہے وہ کوئی لگا کرو اپنے رب کی عبادت کرو تو وہ ہمارا رب ہے وہی معقول ہے وہی عبادت کے داعت ہے کوئی گل گشا ہے حاجت رہا ہے سنگوں کے لائن ہے ہر قسم کی زبانوں کے لائن ہے یہ ان کے مرحل کا تیسرا حصہ ہے بیان توحید اللہ کی طرف دعوت دینا احسن طور دائل جو اللہ کا داغ ہو اس سے بہتر کون ہو سکتا ہے اور اس سے اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے تو انہوں نے اللہ کی توحید جان دی اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ اپنے پرمردگار کے ساتھ ہم شرک نہیں کرتے وہ آسمانوں اور زمینوں کا رب ہے اس کے سوا کوئی معبلک نہیں کوئی علا نہیں اس کے سوا اگر کسی علاق کو مانیں گے یہ اس کی بات کریں گے تو یہ بڑے ظلم اور چور کی بات ہوگی انتہائی غلط بات جو بالکل دین کے منافی اور انسانوں کی تخلیق کے مقصد کے منافی دماخلت کو جنہیں انسانی آباد میں نے انسانوں اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا یہ ان کا منع ہے اور ساتھ ہی ساتھ اپنی قوم پر رد کیا یہ ہماری قوم جنہوں نے اپنا کسی بار دوسرے مارک پکڑ دی ان کی پوجا شروع کر دے عبادت شروع کر دے تو دعوت توحیل تین طریقوں سے پیش کی ایک بطریق اثبات کہ اللہ ہی رب پر معبود ہے دوسرے بطریق نفی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اللہ کے سوا کسی اور کو معبوب ماننا بہت بڑا ظلم اور تعدی ہے اور تیسرا جو شرک میں وہ غرار مرمل تھے ان پہ رد کیا کہ یہ ہماری نو غلط راہ پر گامزن ہے ان کا راستہ غلط ہے ان کا منہ غلط ہے ان کے منہج میں ان کے عتی میں اللہ کی سات دوسرے معبودوں کی عبادت ہے اور ان کے پروگرام کا حصہ ہے جو کہ باطل ہے یہ صاحب الگ کا, کا من ہے تیسری بات جو تھا بات کے منہج کے بارے سے بیان کیا آپس میں یہ اکٹھے ہوئے اور ایک پروگرام طے کیا منہ منہ ادھر کا جبکہ تم نے اس قوم کو چھوڑ دیا ہے تو ایک غار کی طرف آ جا اس قوم میں ہم نے ایک وقت گزارا ان کو دعوت دی ان کو توحید سمجھائی پھر ہم نے دعوت قبول نہیں کی بلکہ سدھنے کھڑے کر دیئے اور ہمارے عذاب کا کھڑی کر دی تو ضروری ہے کہ اس قوم کو چھوڑا جائے در دی جا چکی ہے حجت قائم کی جا چکی ہے اب ضروری ہے کہ اس قوم کو چھوڑا جائے اب جب کہ ہم نے چھوڑنے کا پروگرام بنا لیا کیوں بنایا اس کے کچھ اسباب تھے جو اللہ پاک نے آگے بیان کیے ہیں تو اس قوم کو چھوڑ کر ہم کہاں جائیں کوئی ایک گار میں اکٹھے ہو جائیں ایک گار میں جمع ہو جائیں وہاں پہنچ جائیں اور وہاں مل بیٹھے یمش اللہ کو حقوقوں کو رحمت ہی اللہ رب الزت اپنی رحمت ہمیں عطا فرمائے گا اور ہمارے معاملے میں آسانی پیدا کروا دے گا اللہ کی رحمت اور دوسرا ہمارے اس معاملے کی آسانی اپنا زیادہ آسانیاں پیدا کروا دیں گے کس بنا پر اس قوم سے علیحدہ ہونے میں اور ایک خار میں اکٹھے ہونے میں یعنی علیحدہ تفرق کے ساتھ نہیں بلکہ علیحدہ اجتماعیت کے ساتھ ایک غار میں مل بیٹھے ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو جائیں اور آئندہ کی منصوبہ بندی کر جائیں اور یہی وہ باتیں ہیں جو اللہ پر عزت کی رحمت کو آسان کر دیں گے اور پشن میں آسانی پیدا ہو گئی جب وہ غار میں جمع ہو گئے تو چونکہ اب تک ان کا منحج بالکل صحیح تھا تو اللہ تاہدہ نے ان سب کو سلا دیا ان کی تعداد جو بھی ہے ان سب کو ادارت نے سنا دیا اور سنا رکھا تین سو نو سال وہ سوئے رہے اور تین سو نو سال کے بعد ان کو اٹھایا آپ कितना پوچھنے کب کا دست یہاں تم کتنا ٹھہرے کتنا سوئے تو خود ہی جواب دیتے ہیں کہ ایک دن یا دن کا کچھ حصہ دراصل وہ اس گار میں صبح کے تک پہنچے تھے اور شام کے تک لطان کو اٹھایا وہ سمجھے کہ ہم صبح آ کر سوئے تھے کسی دن شام کو ہم بیدار ہو گئے یہ ساتوں اللہ کے ولی ہیں اور انہیں اپنے حقائق کا علم نہیں ہے دنیا یہ سمجھتی ہے کہ وہ چودہ تمخوں کو اٹھائے ہوئے ہیں اور پوری دنیا پر ان کی نظر ان کو اختیار حاصل ہے انہیں اپنی کیفیت کا اپنی حالت کا اپنے احوال کا علم نہیں ہے ہم کتنا سوئے دوسروں کا کیا علم ہوگا اب وہ آپس میں یہ پروگرام بناتے ہیں کہ سب آئے تھوڑی بارے دیکھو کہ ہمیں بھوک ستا رہی ہے کسی کو بھیجو تو یہ نقدی لے کر جائے رقم لے کر جائے اور کچھ کھانے کا سامان لے کر آئے اور ساتھ ساتھ یہ نصیحت کی کہ بالکل دھیمے طریقے سے جانا ہے اور حلال کھانا طلب کرنا ہے بل یہ تو لطف اور گفتگو بہت ہی نرم طریقے سے کرتی لطف اور محبت سے بات کرنی ہے تاکہ کوئی یا تم تکلیفیں برداشت کر لو اور کرتے کرتے موت کو مول کر لو اور یا تکلیف برداشت نہ ہو سکے اور تم دوبارہ پرسن ہو جاؤ اور ان کے دین کی طرف لوٹ جاؤ یاد رکھو یہ دونوں دو باتیں فلاح اور کامیابی کے خلاف لنکوف لکھو کہ دنیا بد ہے ان دو میں سے کوئی بات اگر ہو گئی تو تم کبھی فلاح نہ پا سکو گے کون سی دو باتیں تم کو پتھر مار مار کے ختم کر دیں اور یاد تم کو اتنے سب نے پہنچائیں اتنی تکلیفیں پہنچائیں کہ تم اپنا دین چھوڑ دو تو چھوڑ دو اور ان کی بات قبول کر دو یہ دونوں دو باتیں کامیابی اور فرار کے بڑھاتے ہیں اگر تکلیفیں دے دے کے مار دیں گے تو دشن ناکام ہو جائے گا پھر ہمارے بعد اس معاشرے میں اللہ کی توحید کا کون کام کرے گا اور اللہ کے دین کی طاقت کون پیش کرے گا بالکل وہی بات جو رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے جلکہ بدر کے موقع پر کمائی تھی کہ یاد نہ یہ تین سو تیرہ صحافہ یہ میری بڑی پوری عمر کی محنت کی کمائی ہے اور یہی اس وقت اس کائنات کی قریب ہے اگر آج مار کے بدر میں یہ مارے گئے خلاق کر دیئے گئے تو پھر تک تیری عبادت کا نظام اس زمین پر کیسے قائم ہوگا کون قائم کرے گا نبی اسلام کی یہ بات بتا دی گئی تھی کہ کیا بتا کے آخری نبی اور آخری نبی نے بڑی جدوجہد کے بعد ان صحابہ کو جمع کیا اور تیار کیا اے اللہ آل اگر اس بار کے ہلاک کر دیئے گئے پھر کون تیری عبادت کرے گا اصحاب القاحت کا کہنا بھی یہی تھا کہ بہت مطلب محبت سے پیش آنا اور دھیمے مند سے کام کرنا اگر یہ قوم مندر پہنچ گئی تو یا تو پتھر مار مار کے ہم کو ختم کر دیں گے اور ختم ہو جانا ہمارا یہ مشن کی ناکامی پھر اس معاشرے میں گوم ممتا کی توحید کا کام کرے گا اور یا پھر ہم اتنی تکلیفیں پہنچ جائے گی کہ ہم اس دین کو چھوڑ دیں گے اور ان کی بات قبول کر لیں گے اور یہ بھی سراسر بربادی ہے ہلاکت ہے کشن کی ناکامی خود ہماری ناکامی لہذا بہت مہوپور حقوں سے پیش جانا ہے اور بڑی آرام سے گفتگو کرنی ہے تاکہ ہمارا کاج ناکام نہ ہو جائے اور اسی تحمل کی ضرورت ہے آج ہمارا کردار اور ہے اس دلہن کی منافی ہے تو بہت ہی جذباتیت ہے تقریر ہی دہن ہے بات کرے گے تو فلاں کا کر فلاں تاہور فلاں ملعون اور فلاں مراخ تو فلاں مشرق یہ تقف کے خلاف ہے ایک نرم گفتگو کے خلاف ہے اور نہ ہی دین میں اس کی کوئی گجائش ہے کیونکہ کسی کو کافر کہنا مشرق کہنا تاہور کہنا یہ ایک حکم ہے اور حکم لگانا اللہ کا کام ہے انسانوں کا کام نہیں ہے حکام اللہ بھیجتا ہے اور یہ اللہ ہی کا کام ہے کسی انسان کام نہیں ہے معین کی دین میں کوئی اجازت نہیں اور پھر اصحاب کہان پہ یہ کہنا کہ اگر ہم سب کے سب مارے گئے بشد کام ہو جائے گا بہت سے جذباتی لوگ اس منہل کے خلاف کام کرتے ہیں حکام سے ٹکر لینا ان سے ٹکرانے کی باتیں کرنا اور پھر نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ حکام اپنی طاقت کے بربوتے پر ان کو پیس کے رکھ دیتے ہیں اور اس علاقے میں دعوت کا کام ختم ہو جاتا ہے یہ بات نوٹ کر لیجیے اگر ہمارے حکام ہمارے اور ہماری دعوت کے درمیان حائل نہیں ہے تو یہ ایک بہت بڑی آزادی ہے اگر ہم خطبے دے سکتے ہیں کانفرنسیں کر سکتے ہیں کتابیں لکھ سکتے ہیں داقت دے سکتے ہیں تو یہ بہت بڑی آزادی اور روکت ہے اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے اور اپنا کام جاری رکھنا چاہیے یہ دین دین کہاقت کوئی ایسا کام کر کے پریشانی مول نہ لی جائے جس سے دعوت کا راستہ محفوظ ہو جائے جیسے کچھ جذباتی لوگوں نے آج سے قبل نبل الجزائق کیا اور حکومتی مشتری نے ان کے اس پروگرام کو پیس کے رکھ دیا کچھ عرصہ قبل ہما میں سوریا میں کسی طرح کے لوگ کھڑے ہوئے اور وقت کے حکام نے ان چند افراد کو پیس کے رکھ دیا آج ان علاقوں میں سلفی دعوت کا کام کرنے والے محفوظ ہیں اور بقیہ لوگوں پر بھی ایک ایسی پابندی عائد کر دی گئی کہ وہ دعوت کا کام کرنے سے تاثر تو یہ وہ جہالات ہیں جو مرحل کے بڑھاتے ہیں اصحاب الکاہ نے کہا کہ تفتر سے پیش آنا ہے نرم پس کو نرم رویے سے پیش آنا ہے کوئی تمہارے مشن پر پکڑے نہ ہو سکے تاکہ یہ کام جاری رہے یہ ساری باتیں نقل کے مزاح ہیں اگر ہم پکڑ لیے گئے اور ہمیں اتنا تنگ کیا گیا آزاد دیا گیا کہ موت کا ہم رکما بن گئے تو یہ مشن کی ناکامی ہے اس لیے کہ بعد میں اس علاقے میں داغت کا کام کون کرے گا اور اگر ہمیں اتنا تنگ کیا گیا کہ ہم تکلیفوں اور خرموں سے مجبور ہو کر ان کی بات دور کر دیں تو یہ ہماری ناکامی ہمارے مشن کی ناکامی دعوت اور موہن کی ناکامی اس لیے بہت حکمت کی ضرورت ہے یہ سارے مناہ چونکہ اللہ کی رضا کے مطالعے اللہ ربر نے صاحب القف سے اپنی محبت کا خاص معاملہ کروایا ان کو تین سو نو سال تک بلائے رکھا اور وہ کام جو ان کے ذمہ تھا وہ اللہ نے اپنے آخر میں دعوت کا کام توحید کا کام جو تم نے کرنا تھا اب تک تمہارا سارا کام تمہارا سارا مشن میری اقدار محبت اور میرے دین کے منزل کے مطابق ہے تو اللہ تعالیٰ نے اپنا یہ خاص کرم کیا کہ ان کو سنا دیا اور ان کا کام اپنی مدد لے لی اب اللہ تعالیٰ نے اس علاقے میں توحید قائم کی اور دعوت کو قائم کر دیا تین سو نو سال کے بعد جب یہ اٹھے اس علاقے میں ایک انتظار آ تھا راتشر کے دل دن تک وہاں توحید قائم ہو چکی تھی اس لیے کہ ان کا منع انصاف ہی تھا اور سارا پروگرام ایمان کو قبول کرنا توحید کا وقت تعلق باللہ اخلاق اور محبت سے دعوت دینا اللہ سے دعائیں کرتے رہنا اور پھر فتموں سے بچنے کے لیے قوم سے علیحدہ ہونے کا پروگرام ایک کار میں اکٹھے ہونے کا پروگرام یہ ساری باتیں عین نفر کے مزاح تھی اللہ تعالیٰ نے ان کا کام اپنے لے لیا جب یہ ایک آرام کی نیند کر کے اٹھے تو اس سرزمین پر انتظار آ چکا تھا اور اللہ کی محبت کے مظاہر بڑے عجیب سے ان تین سو نو سالوں میں اللہ فرماتا ہے اور پبلک نیند زیادہ شاد ہم خود ان کی کربٹیں تبدیل کرتے تھے کبھی ان کو دائیں طرف سلاتے اور کبھی ان کو بائیں طرف سناتے ان کی کربٹیں ہم نے خود تبدیل کی اور اللہ بار نے فرمایا مطلب ہم نے ان کے کاموں پر خود تھپکیاں تھیں تاکہ ان کی نیند گہری ہوتی جائے اور سکون کی نیند ہوتی جائے اور کوئی ان کی نیند میں خدر نہ آئے اور تیسرا کام یہ کیا تدابیر میں ان کا وہ ادا فارہ میں تبدیل شمار ہم نے تین سو نو سال تک سورج کے روٹ تبدیل کر دیا اور اس پر تبدیل کر دیا حالانکہ سے اور ہمیشہ یہ ندان قائم رہے گا ایک ہاتھ پر وہ چلتا ہے اس کے دنو غروب ہونے کی ایک لائن ہے اسی پر چلتا رہا ہے اور چلتا رہے گا لیکن ان تین سو نو سالوں میں لتانا نے جب یہ سورج کس گار کے دانے تک پہنچا اس کو جھگا دیتا تاکہ سورج کی دھوپ گار میں داخل نہ ہو اور میرے بندوں کی نیند میں حلل نہ تو لطا نے ان کے سکون اور آخریت کا پورا پورا اندام اور یہ سب اللہ کی محبت کے بظاہر کیونکہ ان کا منہ صحیح اور صافی تھا اور صاف ہی تھا حقیقت ہے کہ اگر ہم اس ایمان باللہ میں اور دین کے عمل میں جد و جہد میں صرف انبیاء کی دعوت اور ان کی تعلیم پر اعتجاد کریں گے تو یہ راستہ اللہ کی محبت کا راستہ ہے اور اگر ہم اس دعوت دین کے لیے اور ایمان کے لیے اپنے اصول پر رکھیں گے اپنی آرا کو پیش کریں گے تو یہ ناکامی کا راستہ ہے ہم بہت سی باتیں سنتے ہیں لیکن لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کام غلط ہے لیکن یہ کام کرنا مجبوری ہے مجبوری نہیں ہے جیسے پارلیمنٹ میں داخل ہونا جمہوری نظام کا حصہ بننا جمہوریت میں اشتراک کہ ٹھیک ہے یہ نظام بادل ہے کفر کا ہے لیکن آج یہ مجبوری ہے بھائی کیسی مجبوری ہے جب انبیاء کی طاقت موجود ہے انبیاء بیا کا مشن موجود ہے انبیاء کا کے موجود ہے اسی کی اتباع میں قیامت تک کے لیے سلامتی اور اہمیت ہے اصحاب الکا کہ اللہ تعالیٰ نے کیسا کام کروایا تعداد ان کی بہت تھوڑی تھی اور پورے پورے ایک طاقت سے زبردست نات تھے لیکن ان کے منحص نے کبھی خرابی پیدا نہیں کی صحیح راہ پر قائم رہے ان کا ذاتی ایمان پر ہی تھا توحید مضبوط تھی تعلق باللہ قائم تھا اللہ سے دعائیں قائم تھیں اور پھر انہوں نے اپنے اس مشن کے لیے ایک صحیح پروگرام کر دیا کہ ہم اس ظالم قوم سے الگ ہو کر سوچیں یہ کار میں جمع ہو کر منصوبہ بندی کریں اور کچھ خلبت تشینی اختیار کریں تاکہ یہ ظالم قوم ہمیں تکلیفوں میں دوچار کر کے ہمیں اس دین سے برگشتہ نہ کر دیں یا اس سے قابل ہمیں موت کے منہ میں نہ پہنچا دیں اور یہ کام بند نہ ہو جائے یہ سارا پروگرام غند دین کے مطابق تھا اللہ فہر کرتی نظام تو اپنی محبت کے مظاہر ہمارے سامنے پیش فرما دی ہے اور حقیقت یہ ہے کہ یہ منحص بڑا مبارک منحص ہے اور دین کے مناحص سے وبا کرنا یہی کامیابی کا راستہ ہے اس میں تاخیر ہو سکتی ہے لیکن اللہ کے نام بندہ مجرم نہیں ہو سکتا اللہ رب العزت ہر انسان کے بقدر سوال کرے گا اور مصولیت کا جو نقطہ ہے وہ یہی ہے کہ ہمارا تعلق دین کے ساتھ قائم رہے اور جڑا رہے اسی طرح بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے تصویر حرام ہے لیکن آج دعوت کی یہ ضرورت بن چکی ہے یہ ضرورت کیسے بن چکی ہے جبکہ تصویر کے بغیر بھی دعوت کا پروگرام پیش کیا جا سکتا ہے ہم نے یہ سوچ لیا ہے کہ شاید دعوت کو آگے پڑھ جانا ہماری ذمہ داری ہے حالانکہ یہ اللہ کی ذمہ داری ہے ہمارا کام اپنی زبان کو کھولنا اور دعوت دینا شریعت کے مطابق اور اللہ کا کام اس دعوت کو آگے پہنچانا اللہ جہاں تک پہنچائے جہاں تک پہنچا ہے تو پہنچائے لیکن میں یہ کام کیسے کروں جس کام کے بارے میں رسول المان سب کا فرمان ہے کہ ان شدہ سے آزاد میں یہ عمر دے آنا يومر اللہ بھی باہر ہوں گا اپنے حمل کے اندر سب سے سخت آزاد اللہ کے اس کو ہوگا ان بندوں کو ہوگا جو اللہ کی صفت خلق اور صفت تصویر سے تشبو اختیار کرتے ہیں وہ سفر علما ہے تصویریں اللہ بناتا ہے آج دنیا میں جو لوگ تصویریں بناتے ہیں بنواتے ہیں وہ اللہ کی صفت تصویر اور صفت خلق سے تشبو اختیار کرتے ہیں اور یہ سب سے سخت قیامت کے دن اللہ کے اہداف کا نشانہ بنیں گے جب تک بنے گے نبی اسلام کی حدیث ہے کہ اللہ دیامت کے دن ان کی بنائی ہوئی تصویروں کو ان کے سامنے رکھ دے گا اور کہے گا کہ ان میں روح پیدا کرو ان میں روح پھونکو روح پیدا کر کے ان کو زندہ کرو گے تو جان چھوٹے گی ویسا ممکن ہے بلکہ ایک ریز میں رسول اللہ عالم نے بڑی کے ساتھ کی بات فرما دی کہ جو لوگ مصحف ریل ہیں انہیں دیامت کے ان سب سے سخت عذاب ادا ہوگا جبکہ دعوت کو پیش کرنے کے اور تو موجود ہیں اور پہنچانا ہمارا کام نہیں اللہ کا کام ہے پھر ایسا کام کیوں کریں جس میں ہمارے لیے عذاب کا اندیشہ ہو سکتا ہے اور شدید ترین برین کا نشانہ بن سکتے ہیں ہمارا کام مریش سے وفا کرنا ہے اور اللہ کے دین کی وفاداری کرنا ہے باقی کام اللہ پر چھوڑ دیجئے ہمارا کام پہنچانا اور دلوں تو داخل کرنا دنیا کے کونے کونے میں اس دعوت کو پہنچانا اللہ کا کام جو کام اللہ کا ہے ہم اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کر رہے ہیں اور نتیجے تک ایسے ایسے پروگرام بنا لیتے ہیں جو دین کے دل کو تو اس تو ان کا ہم کے واقعے میں جو ایک سب سے اہم چیز جو ہمارے موضوع کا حصہ ہے وہ ان کا ہی ہے انہوں نے یہ پلاننگ کی کہ اس قوم سے علیحدہ ہونا ضروری ہے تاکہ ہم ایک گوشت حفیظ میں بیٹھ کر اپنی منصوبہ سازی کر سکیں ایک پروگرام تشکیل دے سکیں اور پھر یہ ضرورت اس لیے بھی ہے کہ یہ قوم ایک تعاون کی حیثیت سے ہمارے لیے یہ درپیہ آدھار بن چکی ہے اور فتمے میں ابتلا ہو چکی فطر پیدا کر سکتی ہے اور فتموں سے بچاؤ کے لیے دوری ضروری ہے اور یہ تنہائی ضروری ہے حقیقت یہ ہے کہ آج کا دور فطروں کا دور ہے کہ اس دور میں بوجھ کے لیے کہ زیادہ وقت کسی اخلیت میں گزرے اور تنہائی میں گزرے اس کے بہت سے قوائم بھی ہے اور غور سے کپا بھی ہے اب اسلے من خطابی رہے محلہ بڑی چوٹی کے محدث ہیں تو انہوں نے کتاب نے ازلا تصنیف کی ہے ازلا کا مانا تنہائی تنہائی میں بیٹھنا اور تنہائی میں زیادہ وقت گزارنا اپنے گھر کی چار دیواری میں زیادہ وقت گزارنا یہ اس کتاب کا اصل موضوع ہے اور یہ کتاب تعریف کی گئی ان کے دور میں ان کا دور چوتھی صدی کا دور ہے چوتھی صدی کا دور تین سو انیس میں پیدا ہوئے اور تین سو اٹھاسی میں فوت ہوئے اس دور کے فکروں میں وہ اس قسم کی کتابیں تعریف کر رہے ہیں جبکہ آج کا دور فطروں میں کہیں زیادہ ہے فطرے بڑھتے جا رہے ہیں پور میں تعمت کا دور ہے تو یقین ان حالات میں زیادہ وقت تنہائی میں گزارنے کی کوشش کرنا یہ بہت زیادہ آفیت کا راستہ ہے اس کے بہت سے فوائد ہے بہت سے مقاصد ہیں ان مقاصد پر ہم بات کریں گے آرٹ دس مقاصد ہیں جو اس تنہائی سے حاصل ہو سکتے مثال کے طور پہ انہوں نے پہلا مسئلہ یہ ذکر کیا ہے ایک بہت بڑے محدے ابو محمد یونی ابراہیم کے حوالے سے کہ اگر تنہائی کا ایک فائدہ حاصل ہو جائے اور کوئی یہ ہے کہ انسان لیبر سے جائے تو اس سے بڑا کوئی فائدہ نہیں وہ لوگوں میں اختلاف کرے گا زمانہ خدنے کا ہو ہر طرف ایک عجیب اور آزمائش کا دور ہو انسان کے دوست بھی ہوں گے دشمن بھی ہوں گے اچھے سوچنے والے بھی ہوں گے برے سوچنے والے بھی ہوں گے خیر خواہ بھی ہوں گے بدخواہ بھی ہوں گے تو پھر یقین ریبت ہوگی چغلی ہوگی اگر یہی فائدہ حاصل ہو جائے کہ انسان ریبت سے بچ سکے تو اس سے بڑا کوئی فائدہ نہیں کیونکہ فطروں کے دور میں سب سے خطرہ یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ہم نے نفات تو نہیں آ اور عقیدت نفاذ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر خطاب فرمایا تھا کہ یا معاشرہ مت عام نصاح نہیں بل میں افغان ایمان کی زندگی وہ لوگ جو اب تک اپنی زبان سے اسلام ڈھا سکے اب تک ایمان ان کے دل میں داخل نہیں ہو سکا اب تک اوپر کے مسلمان ہیں زبان کے مسلمان ہیں دل کے مسلمان نہیں بن سکے کیوں نہیں بن سکے جس کے دو اخبار ہیں ایک رو یہ ہے کہ لا مسئلے میں تم ریفتے کرتے ہو اور دوسرا یہ پرتھب کو اڑاتے ہیں اپنے بھائیوں کی جاسوسیاں کرتے ہو ان کی حت جوئی ہی کرتے ہو ان کے تلاش کرتے ہو اور یہ دونوں باتیں نفات ہیں جس شخص میں یہ دونوں باتیں ہوں وہ قائم الزید ہو فائم ال نہار ہو مجاہد ابر ہو کچھ بھی ہو یہ نفات ہے یہ نفات ہے اس لیے اس کے مقاصد دو مختلف ہیں وہ رات کو قیام کیوں کرتا ہے روزے کیوں رکھتا ہے تاکہ جنت حاصل ہو جائے حالانکہ دوسری طرف رسول اللہ سب کا فرمان ہے لیکن وہ جنت نمام کہ ایک نمام جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا نمام وہ شخص ہے جس کی زبان محفوظ نہ ہو لوگوں کی نہ کرے لوگوں کی چغڑیاں کرے جس کی زبان معا ہومام ہے تو ایک طرف قیام الغیل ہے جنت کو حاصل کرنے کے لیے ایک طرف نویمہ اور قیمت ہے کیسا سب جنت میں جا ہی نہیں سکتا یہ دوہرا کردار یہ نفاق ہے یہ نفاق کا عمل ہے ایک طرف کچھ عمل ہے دوسری طرف کچھ عمل ہے ایک عمل جنت کو حاصل کرنے کے لیے دوسرا عمل جنت سے دور رہنے کے لیے ایک عمل اللہ کی ندا کے لیے ایک عمل اللہ کی ناراضگی کے لیے کیونکہ رسول اللہ کے فرمانے کے ایک شخص ایک اللہ کی ناراضگی کی بات کیا کہ بھول جاتا ہے اور اللہ اس سے ایسا ناراض ہوتا ہے کہ تیامت کے قائم ہونے تک اس پر لانتا برساتا رہتا ہے بات ہے کہ اگر جس بدلت اور تنہائی اور گھر کی چار دیوائی کو کافی سمجھنے والے کو اگر یہی نعمت پولیس کرایا آجائے کہ وہ عیبت سے محبوب ہو جائے نہ کسی کی غیبت کرے نہ کسی کی غیبت سنے جس شہر میں کوئی ساتھی فوج ہو جائے اس شہر میں جنادہ رہوانا نہیں ہوتا کسی اور شہر میں فوج ہو پھر پڑھا جا سکتا جی جنالا ہے جی جنادہ ہے شہر جمعے کے بعد پڑھیں گے میت یہاں موجود ہے جنادہ پڑھ کے جائیے گا بڑا اس کا اجرت خواب ہے دوسرا کچھ ساتھیوں نے بارش کی دعا کی اپیل کی ہے بارش کے لیے دعا کریں قتل فرما دے راحت فرما دے انہوں نے نماز سرستہ کا کہا ہے نماز سرسہ بمبا وغیرہ میری تحقیق یہ ہے کہ یہ حاکم کے ساتھ ادا ہوتی حاکم خود نکلے اپنی رحیت کے ساتھ اور نماز سرسہ ادا کرے ہر شخص یا ہر علاقے کے جماعت اپنے طور پر نماز احسا اس ادا کرے اس کا کوئی اصل نبیر اسلام کے دور میں نہیں ہے اور نہ پر انہیں بولانا دلتا ہے اور نہ ہی صرف صالحین میں ایسا کوئی احتمام تھا ویسے دعا کریں ہر نماز کو خود دعا کریں لیکن اجتماعی طور پہ استستہ کی نماز یہ حاکم کے ساتھ ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کو کام کو توفیق دے کہ وہ دین کو سمجھیں اور دینی رموز کو سمجھیں اور پر عمل کریں اللہ تعالیٰ توفیق ادا کریں تمام بیماروں کی صحت کی درخواست کی گئی ہے دعا کی اللہ تمام بیماروں کو صحت الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشغل أمور مهدثاتها وكل بلسة فدعة وكل فدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يتع الله ورسوله فقد رحل واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ظل وغلاء اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركنا على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وإنك ربنا لا تراهلنا إن نسيناه وطعنا ربنا ولا تحمل علينا إسران كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا تغطأ لنا به بعف عنا بخلنا برحمنا أنت مولانا فانصرنا ذا القوم الكافرين ربي الخير ورحمنا أنت خير وراحمين ربنا لا ظلمنا أنكزنا وإذا انتخفضنا فرحمنا لنكوننا من الخاسرين الله منصر إلا المسلمين اللهم أنصر من نصر محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم واخذل من أعرض عن دين محمد صلى الله عليه وسلم لا تجعلنا منهم ربنا تقبل منا إنك صلى الله عليه وسلم وتبعدين إنك أنت تواب الرحيم برحمة الله ورحمة الله وبركاته